اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کے اندر حریض ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہیں جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ کل وہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جب ان کے لیے ادان دی جائے اس لیے اللہ رب العزت میں تمہارے نبی کے لئے ہدایت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے یہ پیچھے رہنے والے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں تو تم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے اسی طرح میرے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ منافقین کے اوپر سب سے وزنی نمازیں فجر اور ارشاد کی نمازیں ہیں ارشاد اگر ان منافقین کو فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے تو اگر ان کو گھٹنوں کے بل چل کر بھی مسجد میں آنا پڑے نماز کے لیے تو یہ ضرور آئیں او میرے بھائیوں اب میں اپ لوگوں کے سامنے بے نماز کی انجام کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل مسلمانوں کی کیذیر تعداد بے نمازی ہے سو میں سے 90 پرسنٹ لوگ نماز نہیں پڑتے جو بالکل سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں او میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے بارے میں سنو کہ شریعت کے اندر ایسے لوگوں کا کیا ہو مطلب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کا قرآن بیان کرتا ہوں اللہ رب العزت نے صورت توبہ کے اندر ارشاد سرمایا فائن تابوا واعقاموا الصلاه واتوا الزکاه فخلوا سبيلهم ارشاد فرمایا اگر یہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکات ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو یعنی ان کے ساتھ جہاد نہ کرو اسی طرح میرے بھائیو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرت ان اوقات الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا السلام ويؤتوا الزکا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ شہادت ان کا اقرار نہیں کرتے نماز قائم نہیں کرتے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اگر انہوں نے یہ عمل کر لیے تو انہوں نے اپنا جان مال خون مجھ سے محبود کر لیے مگر اسلام کے حق کے علاوہ اور ان کا حساب اللہ پر ہے اے مسلمانوں غور کرو کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ان کو قتل مت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں کہ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول پر نماز قائم نہیں کرتے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ قتال کیا جائے اے مسلمانوں ذرا غور کرو کیا جہاد مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے نہیں بلکہ کفار کے ساتھ اسی طرح میرے بھائیوں آگے سنو اللہ رب العزت نے پرانے کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا جو بندہ نماز قائم کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اہل ایمان کا مسلمانوں کا بھائی ہے ارشاد فرمایا فا انتابو و آکا و آتاب الزکا فا افوان قم اگر یہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں تو یہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں یعنی نمازی لوگ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں یعنی بے نمازی ہی اہل ایمان کا بھائی نہیں ہے اے میرے بھائیوں اگر کوئی انسان بڑا ہی خوبصورت ہے بڑے گھر میں رہتا ہے بڑی گاڑی میں گھومتا ہے بڑی پراپرٹی ہے اس کے پاس بڑی سلطنت ہے اس کے پاس اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ نہیز ہی نرائق ترین انسان ہے اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر اپنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ان کی تعریف کی کہ وہ نمازیں قائم کرنے والے تھے زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے جب ان کے بعد ایسے نرائق ترین لوگ آئے جو نمازوں کو دائیا کرنے والے اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے تھے یہ ان قریب اپنے کیے کی صدا کو پالیں گے اسی طرح میرے بھائیوں جو لوگ دنیا میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے ایسے لوگ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں سجدہ نہیں کر سکیں گے جب اہل ایمان نمازی لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں سجدہ کریں گے تو بے نمازی لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ رب العزت نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا یوم و يدعون الى السجود فلا يستطيعون ارشاد فرمایا کہ جس گھڑی پندلی ظاہر کر دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو ان کو استطاعت نہ ہوگی سجدہ کرنے کے لیے خاشعۃ ابصارهم ترحقم ذلہ ذلت ان کے اوپر تاری ہوگی جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی وَقَدْ يُدْعَوْنَ وَهُمْ ارشاد کہ جب یہ دنیا میں اللہ کا منادی پکارتا تھا اے مسلمانوں آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن اس وقت یہ مسلمان بے نمازی اپنی کاروبار میں ہوتے ڈوبے اپنی نوکری میں نماز کو بھلا دیتے تھے ایسے لوگ قیامت کے دن محشر کے میدان میں سجدہ نہیں کر سکیں گے اسی طرح میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے لیے جہنم کی واحد سنائی ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ مداثر کے اندر ارشاد شرمایا فی من المسلین ارشاد سرمایہ کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے مجرموں سے پوچھیں گے جب اہل جنت, جنت جنت میں چلے جائیں گے کوئی دیکھے گا کہ اس کا باپ جنت میں نہیں آیا کوئی دیکھے گا اس کی ماں جنت میں نہیں آئی کوئی دیکھے گا اس کی بیوی جنت میں نہیں آئی کوئی دیکھے گا اس کی بیٹی جنت میں نہیں آئی پہلے جنت جہنمیوں سے مجرموں سے سوال کریں گے ما فی اے دوزخیوں اے جہنمیوں اے مجرموں تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آ گئی ہے جہنمی جواب دیں گے اہل النار جواب دیں گے کالمس ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے ہم نمازیں چھوڑتے تھے آئے میرے بھائی آؤ سنو قرآن کریم کے اندر اللہ رب الت نے بارے میں کیا ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے نہ جہنم کے اندر مر سکیں گے نہ جی سکیں گے اسی طرح میرے بھائیوں بے نمازیوں کے لیے وائل سنائی گئی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فوائل عن ارشاد فرمایا کہ وائل ہے خرابی ہے بے نمازیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وائل جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے جس کے اندر جان بوج کر چھوڑنے والوں کو پھینکا جائے گا اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ پیاما کے اندر ارشاد شرمایا فلا نہ ہی نماز پڑی بڑا ہی اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل پڑا اے بے نمازی اے جٹ والے تیرے اوپر حسرت ہے فرمایا پھر تیرے اوپر حسرت ہے اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ میراج کی رات مجھے دو آدمی دکھلائے گئے جن کا سر پتھوں سے کچلا جا رہا تھا میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جناب جبریل علیہ السلام نے ارد کی اے اللہ کے رسول ایک وہ آدمی ہے جو قرآن یاد کر کے بھلا دیتا تھا اور ایک وہ بدبخت ہے جو فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا تھا اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو جھٹلانے والا کہا ہے جو رکو نہیں کرتے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَكْعُونَ لا يَرْكْعُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو یہ رکو نہیں کرتے وَإِلُوِن يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قیامت کے دن ایسے جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے وائل ہے اسی طرح میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مشرقین کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جو اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہیں ارشاد سرمایا ما كَانَ الْمُشْرِقِينَ اَيَّا عَمُورُمَ سَوَاجِدَ اللَّهُ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ اولئک حبدت اعمالهم وفي النار هم ارشاد فرمایا کہ مشرقین کے تو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جو اپنے کفر پر خود شاہد ہیں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال غرت ہو جائیں گے اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کی مساجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں سنو مسلمانوں انما یامر مساجد اللہ من امن بالله والیوم الاخر آکام وا ش ارشاد سرمایہ اللہ کی مساجد کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کے دل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے سے منور ہیں یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں نماز قائم کرتی ہیں اور زکاة ادا کرتی ہیں اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں ڈرتے اسی طرح میرے بھائیو انسان کا جان بوجھ کر نماز ترک کرنا عذاب قبر کا بھی باعث بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اس سے سوالات کرتے ہیں ماں رب کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ماں نبیوں کا تیرا نبی کون ہے میرے بھائیوں قبر کے اندر کون جواب دے گا وہ جواب دے گا جس نے دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے سجدے کیے ہوں گے اللہ کے ہاں قیام کیا ہوگا اللہ کے سامنے رکوع کیے ہوں گے وہ بندہ قبر کے اندر جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے جس رب کی میں نے دنیا میں عبادت کی جس رب کے لیے میں نے نمازیں پڑھی جس رب کو خوش کرنے کے لیے میں نے سجدے کیے اے میرے بھائیوں بے نمازی قبر کے اندر جواب نہ دے سکے گا یہ نہیں بدلا سکے گا کہ میرا رب کون ہے وہاں کہے گا ہائے ہائے لا عدری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میرے بھائی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جائے گا جو لوہے کی گزوں سے اسے مارے گا اور پوری مخلوق اس کی پکار سنے گی مگر جنوں اور انسانوں کے علاوہ اسی طرح میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کی یہ علامت بیان کی ہے کہ وہ نماز میں ارشاد سرمایہ بے شک یہ منافقین جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ تدبیریں فرما رہا ہے اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت ہی کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو تو یہ بہت کم ہی یاد کرتے ہیں بلکہ ریاکاری سے کام لیتے ہیں اے میرے بھائیو آپ لوگ جانتے ہو کہ منافقین کا ٹھکانہ کہاں ہے اللہ رب العزت نے ارشاد ان نل من النار یہ منافقین کا ٹولہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا تجد لهم وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اسی طرح میرے بھائیوں جو بندہ بھی بے نمازی ہے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا اللہ کے ذکر سے غافل ہے ایسے انسان کے لیے صدا کیا ہے رب ربید فرماتا ہے میں ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا ایسے انسان کے جسم سے برکت ختم ہو جائے گی اولاد سے برکت ختم ہو جائے گی گھر میں برکت نہیں رہے گی کسی چیز میں بھی برکت نہیں رہے گی اللہ رب العزت ایسے انسان کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائے گا رب ذوالجلال نے سورت تاہا کے اندر ارشاد فرمایا ومن اعرض ان ذکر فإن لهم عیشت اندم کا ونحشرهم یوم قیامت یعما ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے اراد کرے گا اے مسلمانوں جان لو یہ نماز بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے جو نماز سے اراد کرے گا نماز سے غافل رہے گا رب ذوالجلال فرماتا ہے میں ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا ایسے بدبخت کو ایسے مجرم کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھاؤں گا ذرا غور کرو کہ قیامت کے دن آدم علیہ سے لے کر دنیا میں آخری آنے والے انسان تک لوگ ہوں گے اتنی بھیڑ ہوگی اتنے لوگ ہوں گے انسان ہوں گے جن ہوں گے تمام کی تمام مخلوق ہوگی اگر ایسے انسان کو بے نمازی کو لوگ بخت کچلتے ہوئے جائیں گے کوئی بھی تیری پرواہ نہیں کرے گا اس دن کیا ہال ہوگا جب ساری کی ساری مخلوق میدان میں جمع ہوگی میرا منا سب بلال اس دن سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس دن یہ بے نی ماضی کہے گا یہ بد بخت کہے گا کالا اے اللہ تون نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا سب کچھ دیکھتا تھا ساری ساری رات بیٹھ کر میں فلمیں دیکھتا تھا گانے سنتا تھا ہوٹلوں میں گھومتا تھا مجرے دیکھتا تھا ہر کام کرتا تھا ہر غیر محرم عورت کو دیکھتا تھا اے اللہ جس جس چیز سے تُو نے منع کیا تھا میں ہر اس چیز کو دیکھتا تھا میری تو بڑی نظر تیز تھی میری نظر بڑی دور جا کر نکتی تھی اے اللہ مجھے آج کیا ہو گیا ہے مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھا لیا گیا ہے رب ذل جلال جواب دے گا قالا قَذَلِكَ تَتْكَ آیَا تُنَا فَنَسِ ارشاد جرمایا کہ تیرے سامنے میری آجتیاں قرآن تلاوت کیا گیا میرے نبی کے فرموزات آئے تو نے جھٹلا دیا تو نے بھلا دیا آج اے بد بخت اسی طرح ہم نے تجھے بلا دیا ہے پیارے بھائیوں یہ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آخرت کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ آخرت میں بے نمازیوں کے لیے کیا سزائیں اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے جو علماء ہیں ان کے کیا فتاوی ہیں بے نمازیوں کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے وہ روزے بھی نہیں رکھتا وہ شراب بھی پیتا ہے کیا ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا میرا جائز ہے یا اس سے طلاق لے لینی چاہیے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ایسے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا آپ کا جائز نہیں ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا تو ایسے بے نمازی شوہر سے طلاق لے لی جائے کیونکہ بے نمازی کافر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فمن فقد نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا اسی طرح میرے بھائیو اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اور کبر اور شرک کے درمیان فرق جو ہے یہ نماز کا چھوڑنا ہے جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر بغیر کسی شریع ادھر کے وہ کافر ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے لہذا بے نمازی کافر ہے چاہے وہ نماز کے وجوب کا انکار کرے یا نہ کرے ہاں اگر وہ نماز کے وجوب کا منکر ہے تو اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے اور اگر وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ترک کرتا ہے اور اس کے وجوب کا انکار نہیں کرتا اور ان دو حدیثوں کی روشنی میں اور ان کے ہم معنی دیگر حدیث کی پیش نظر علماء کے صحیح طول کے مطابق وہ بھی کافر ہے تو آگے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والی خاتون تیرے لیے اس وقت تک اپنے مذکورہ شوہر کی طرف واپس جانا جائز نہیں جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں سچی اور خالص توبہ نہیں کرتا اور نماز کی حفاظت نہیں کرتا اسی طرح میرے بھائی شیخ ابن سامن رحمۃ اللہ علیہ سے بے نمازی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ بے نمازی کافر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مذکورہ دو حدیث ذکر کنگ اور عبداللہ بن شقیق ایک طیابی ہیں جن کا قول امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی بھی عمل کے بارے میں کفر تصور نہیں کرتے تھے مگر اس شخص کے لیے جو نماز دیں چھوڑتا تھا اسی طرح میرے بھائیو شیح ابن فیمین رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتوے کے اندر لکھا ہے کہ مشہور امام اسحاق ابن رہوہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ ثابت ہے کہ بے نمازی کافے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اہل علم کی یہی رائے ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر شریگ ادر کے نماز چھوڑتا ہے حتیٰ کہ اس کا وقت ختم ہو جائے تو وہ کافر ہے اسی طرح میرے شیخ ابن سیمین مزید لکھتے ہیں کہ امام ابن حزب نے ذکر کیا ہے کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمان ابن عوف محد ابن جبل اور ابھی اور دیگر صحابہ کرم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور مزید شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتی ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی ان کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا مطا امام مالک کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بے نمازی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اسی طرح میرے بھائیوں علامہ منظری رحمت اللہ علیہ نے ترہیب کے اندر امام ابن ہزم کیا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اور بھی دیگر صحابہ کرام کے نام شمار ہیں جو بے نمازى كو مثلاً عبداللہ ابن, مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس ردى اللہ تعالى ابن عبد اللہ ردي اللہ تعالى ابى دردار رد اللہ عنہ اسى طرح ميرے بھائى صحابہ كرام کے علاوہ بے نمازى كے بارے ميں كفر کا فتوا دينے والے امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن رہوہ عبداللہ بن مبارک ابراہیم نخی جو کہ ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے ایوب سختیانی ابو بکر بن ابی شیبہ زہیر بن حرب رحمت اللہ علیہ مجمعین اسی طرح میرے بھائیو امام ابن کذیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر امام شعفی کا بھی یہ قول نقل کیا ہے بے نمازی کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمت اللہ نے اپنی کتاب السلام میں لکھا ہے بے نمازی کو کافر قرار دیا ہے جس کے رئیس شیخ عبد العزیب بن باز رحمت اللہ علیہ اسی طرح شیخ فوزان رحمت اللہ علیہ میں پوچھا گیا بے نمازی کے بارے میں تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحی آدی کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے بے نمازی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے اسی طرح میرے بھائیوں شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑتا تو ایسے انسان کے روزے کا کیا حکم ہے تو شیخ رحمت اللہ علیہ نے سورت توبہ آیت نمبر سے استدلال کرتے ہوئے فتوہ دیا کہ ایسے بے نمازی کا رودہ قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد شرماتا ہے وما منعهم ان تقبل إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهم ارشاد سرمایہ کہ کون سی چیز آڑے آ رہی ہے کہ ان کا کوئی بھی نفا اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتا ارشاد کہ ان کا پہلا جرم یہ ہے کہ یہ کہر کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور جب نماز کے لیے آتی ہیں تو نہایت ہی کاہلی سستی کے ساتھ آتی ہیں اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں تو ان کے دل دکھتے ہیں اگر اللہ کے دین کے لیے چار آنے خرچ کرنے پڑ جائیں تو ان کی جان پر بن جاتی ہے ان کو شیت مختلف خواب دکھلاتا ہے اس وقت اسی طرح نہیں پڑتا بغیر شریع ادھر کے نماز چھوڑتا ہے تو ایسے بے نمازی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں اگر نکاح کیا جائے گا تو نکاح باطل ہو جائے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے صورت ممتحنا آیت نمبر 10 کے اندر مشرقین مردوں کے ساتھ اہلِ ایمان خواتین کے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو نمبر دو فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان نماز بڑھتا ہے، نکاح ہونے کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے انسان کے نکاح تو فاسد کرا دیا جائے گا۔ نمبر 3 شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے نمازی کا دباہ کیا ہوا ذبیح بھی حلال نہیں ہے۔ نمبر 4 شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لئے حرام ہے کہ وہ مسجد الحرام کی حدود میں داخل ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے سورتِ توبہ کے اندر انشاد فرمایا یا ایوہا اللہذین آمنوں انما المشرقون نجس فلا اقرب المسجد الحرام بعد آمیم آدھا اے مسلمانوں یہ مشرقین پلیت ہیں نجس ہیں اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام کے نزدیک میں آنے پائیں نمبر پانچ فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی کا کوئی رشتے دار مر جاتا ہے باپ مر جاتا ہے کوئی اور مر جاتا ہے تو اس کی میرا میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر جو ہے مشرق جو ہے یہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اسی طرح نمبر چھے شیخ رحمت اللہ مزید فرماتے ہیں اس کو صحرا میں جا کر جنگل میں جا کر گڑھا کھود کر پھینک کر دفن کر دیا جائے اسی طرح نمبر سات شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا کارون کے ساتھ ہوگا ابئی ابن خلف کے ساتھ ہوگا اگر حکمرانوں کا طبقہ نماز نہیں پڑتا تو ایسے لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے اگر وزیروں کا طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو ایسے لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے اگر مالداروں کا طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو ایسے بے نمازی لوگ قارون کے ساتھ ہوں گے اگر تاجروں کا طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو ایسے بد قسمت لوگ ابئی ابن خلف کے ساتھ ہوں گے یعنی ان کو فار کے ساتھ قیامت کے دن ان کو کھڑا کیا جائے گا اور میرے یہ بات شیخ رحمۃ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے اسی طرح نمبر آٹھ شیخ رحمت اللہ علیہ ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اس کے اہل خانہ کے لیے جائز نہیں کہ اس کے لئے دعائیں مغفرت کریں کیونکہ اللہ رب العزت میں سورتِ توبہ کے اندر اہلِ ایمان کو منع کیا ہے کہ وہ کسی مشرک کے لئے کافر کے لئے دعائیں مغفرت کریں ارشاد سرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُمْ عَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّه کہ کسی نبی کو اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کریں چاہے ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے کہ ایسے لوگ مشرق مرے ہیں کفر کی حالت میں مرے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی بندہ مجھے دوش نہ دے میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں دار السلام کی طرف سے ایک فتویٰ اسلامیہ ہے جلد نمبر ایک اس کے اندر ان مشاہد کے یہ فتح وارد ہیں اسی طرح شیخ ابن حامر رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال میں نے نقل کیے ہیں ان کا ایک رسالہ ہے محبت متارک السلاح اس کے اندر یہ اقوال ان کی آپ پڑھ سکتے ہیں پیارے بھائیو اب میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے بیان کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں نمبر ای نمازوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کے دوست ہیں نمبر دو نماز اللہ تعالی سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے نمبر تین نماز مسلمان کی پہچان ہے نمبر چار نماز تقوے کی علامت ہے نمبر پانچ نماز پڑھنے والے لوگ اللہ رب العزت کی ہدایت پر ہیں نمبر چھ نماز پڑھنے والے لوگ بھی کامیاب لوگ سات نمازیوں کے لیے قیامت کے دن نور کی خوشخبری ہے نمبر آٹھ نمازیوں کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے نمبر نو نمازی لوگ ہی پکے مسلمان ہیں نمبر دس نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی ہاں پاکیزہ رزق ہے نمبر گیارہ نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت کی جنت ہے نمبر بارہ نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتی ہیں نمبر تیرہ نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے نمبر چودہ نمازی لوگ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہیں نمبر پندرہ نماز کو پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا یار بھائیو آئیے آپ دوسرے گروہ کے بارے میں سنیے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتی ہیں لیکن جماعت چھوڑتی ہیں نمبر ایک ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہے جو اذان سن کر بغیر شریح ادھر کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے نمبر دو یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں مجرم ہیں نمبر تین ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دینے کی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے نمبر چار جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے شیطان ایسے لوگوں پر آ جاتا ہے نمبر پانچ جماعت چھوڑنے والے ستائیس نمازوں کی اجر سے محروم ہو جاتی ہیں نمبر چھ اللہ کے رسول فرماتی ہیں جو شخص سرج کے تلو ہونے تک سویا رہتا ہے شیطان ایسے انسان کے کان میں بھی شاک کرتا ہے نمبر سات شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں دیر کرتا ہے حتیٰ کہ اس نماز کا وقت نکل جائے تو ایسا انسان بھی کافر ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَلَا تَكَانَتْ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَاقُوتًا کہ یقیناً نماز وقت مقرر پر مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے یار بھائیوں اب تیسرے گروہ کے بارے میں سنیے یہ وہ لوگ ہیں جو دن کے اندر چار نمازیں پڑھتی ہیں ایک چھوڑتی ہیں یا تین پڑھتی ہیں دو چھوڑتی ہیں یا فقط جمعہ کے لیے تشریف لے آتی ہیں یا فقط عید ہی کی نماز ادا کرتی ہیں یا زیادہ احسان کرتی ہیں تو کسی کے جنازے میں حاضر ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں یہ لوگ بھی بے نمازی ہیں ان کا شمار بھی بے نمازیوں میں ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت نے پانچ وقت کی نمازیں فرد کی ہیں لیکن ان لوگوں نے دین کے اندر ایک نئی رہنے کہ چار نمازوں والا راستہ نکال لیا دور دو نمازوں والا راستہ نکال لیا یا فقط جمعہی کو فرض سمجھ لیا یا عید ہی کی نماز کو فرض سمجھا یا جنادہ ہی کی نماز کو فرض سمجھ لیا پیارے بھائیو اب بے نمازی کے بارے میں ہمارے بیان کا خلاصہ سنیے نمبر ایک قرآن اور حدیث اور علماء کے صحیح اقوال کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے نمبر دو بے نمازی مشرک ہے نمبر تین بے نمازی منافق ہے نمبر چار بے نمازی مرتد ہے وقت حاکم کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ اسے توبہ کرنے کا حکم دے اگر وہ توبہ کر کے نماز ادا کر لے تو صحیح ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے نمبر پانچ بے نمازی کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ حرام ہے نمبر 6 بے نمازی کے ہاتھ کا دباہ کیا ہوا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے نمبر سات بے نمازی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے بلکہ اس کو صحرا میں جا کر پھینک دیا جائے جانوروں کی طرح نمبر دس بے نمازی کے لیے دعائیں کرنا جائز نہیں نمبر دس مسلمانوں کے لیے جائز نہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اس کے لیے دعائیں مفرت کریں نمبر گیارہ بے نمازی قیامت کے دن بڑے بڑے کفار کے ساتھ ہوگا نمبر بارہ بے نمازی کے لیے قبر کے اندر عذاب ہے نمبر تیرہ بے نمازی کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر چودہ بے نمازی کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا نمبر پندرہ بے نمازی کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب نہ ہوگا نمبر سولہ بے نمازیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے لا حول ولا الا باللہ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو نمازوں سے باغی ہیں ایسے لوگ اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں گے اور نمازوں کی حفاظت کریں گے کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے حافظوا علی السلاوات والسلاة الوسطا وقوموا لاللہ قانتین کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر نمازیں جو وسطا جو ہے یعنی اثر کی نماز اور اللہ رب العزت کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ قیام کرو اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو جماعت کو ترک کرتی ہیں ایسے لوگ بھی اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے خوف کی حالت میں بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے صورت السا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز ادا کریں اور ایک حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے جب یہ نماز ادا کر لیں تو یہ ان کی جگہ پر چلے جائیں جو حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور حفاظت کرنے والے ان کی جگہ پر آ کر آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور آخر میں میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے دلی گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی بے نمازی ہیں جان بوجھ کر بغیر شریع ادھر کے نماز چھوڑ ایسے تمام لوگ اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اد المؤمنون ہو گئے وہ مومن في جو لوگ اپنی خوشی برتتے ہیں حفاظت کرتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ وارث ہیں یہ لوگ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو جو کہ جنت کا سب سے عالی طبقہ ہے اور آخر میں میرے تمام مسلمان بھائی اور اسلامی بہنیں اللہ رب العزت کا فرمان سن لیں اللہ رب العزت <سلام> يَا الَّذين ولا عن اللہ ای ای ایمان والو نہ تمہیں تجارت نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں فالدال خاص ارشا سرمایہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ایسا الانسان خساره اٹھانے معلومیسی ہے اگے ارشاد فرمایا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربنا لا اخرتني الى اجل قريب <الصَّانِحِين> ارشاد کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا پروانہ آ جائے پھر تم کہو کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہدت دو ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے ہم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے رب اللہ کسی نفس کو محلت نہیں دیتا جب اس کا وقت پہنچ جاتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ کسی کو محلت نہیں دیتا واللہ خبیر بما تعملون اے لوگا تم جو بھی کر رہے ہو اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے باخبر ہے سبحانہ وتعالی اور آخر میں میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دو تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقۂ جاریاں ہو اللہ رب العتر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت تب علينا إنك أنت الدواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين